اختلاف ہے شرط کے بارے میں کیونکہ اس مسئلے کے اندر آپ عبارت کو دیکھیں ان دخل فانتی شانتی طالق و واحد اس مسئلے کے اندر شرط جو ہے وہ مقدم ہے شرط کیا ہے جی مقدم ہے اگر یوں ہو کہ انتی انتال واحد و واحد ان دخل پکدار یعنی کہ شرط اگر موخر ہو دو صورت ہیں یا تو شرط مقدم ہوگی یا شرط مؤخر ہوگی اگر تو شرط مؤخر ہو تب تو تمام کے نزدیک متفق مسئلہ یہی ہے کہ دو طلاق واقع ہو جائیں لیکن شرط مقدم جب ہو تو اس میں اختلاف ہے یہ دیکھیں عبارت دیکھیں ان دخلتی دار شانتی تارک ہوا اس میں شرط مقدم ہے ان دخلتی دار پہلے ہے تو لہٰذا اس کے اندر اختلاف ہے کہ شرط مقدم ہو تب امام اعظم اب محنیفا رحم اللہ فرما ایک طلاق واقع ہوگی جبکہ صاحب رحم اللہ کوئی فرق کرتے وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح شرط مؤخر ہو اس صورت میں دو طلاقیں واقع ہوتی ہیں اسی طرح اگر شرط مقدم ہو اس وقت بھی دو طلاقیں ہی واقع ہوگی وہ فرق نہیں کرتے جبکہ امام اعظم اور محنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک طلاق واقع ہوگی اس وقت جب شرط مقدم ہو اور دو طلاق واقع ہوں وقت جب شرط مؤخر ہو دلیل اب دونوں کی سنیں ٹھیک ہے جی لہو ماں کی جو ہر واؤ کا ہر ہر پاؤ جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے آپ نے پہلی سال کے اندر حروف کی بحث پڑھی ہوگی اس کے اندر واؤ کے بارے میں اہلے لغات، اہلے لغت نے یہی بتلایا ہے کہ واؤ جو ہے وہ جمع کے لیے آتا ہے وہ دو چیزوں کو کس کے لیے آتا ہے جی جمع کے لیے یعنی مطلق جمع کے لیے دونوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ٹھیک ہے لہذا جب واؤ کے ساتھ اس نے ذکر کیا ہے ان تخلطی دار دارا تالک واشن واشن لہٰذا واؤ کا ذکر کیا واؤ مطلق جمع کے لیے آتا ہے فتح فرمایا فتح یہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہاں اکٹھا ہی اس نے مولک کیا ہے شرط کے ساتھ واو جمع کے لیے آتا ہے تو گویا اس نے اکٹھی دو طلاقوں کو معلق کیا شرط کے ساتھ شرط مقدم کے ساتھ کما جس طرح کے جس طرح کہ وہ کہہ دیں جس طرح کہ وہ کیا کہ تالک ان سنٹین ان دخل تار اگر یو کہ, دے سنتین کا لفظ کہ دے اور شرط کے ساتھ یوں دے ان دار ہوں گی جب سراہتن کا لفظ کہا تو بالکل اس صورت میں بھی جب واو کے ذریعے اس نے دونوں طلاقوں کو جمع کیا ہے اس صورت میں بھی دو طلاقیں ہی واقع ہوں گی یا او اخر شرط دوسرا صاحب قیاس کرتے ہیں اس کو اس والی صورت پر کہ جب شرط مؤخر ہو جب شرط موخر ہو کیونکہ میں نے ابھی بتلایا کہ جب شرط مؤخر ہو تو متفق تمام کے نزدیک دو طلاقیں واقع ہوں گی اب دیکھیں امام اعظم اللہ کی دلیل کی بات پوری ہوگی وہ یہ فرما رہے کہ واہ مطلق جمع کے لیے ہے تو لہٰذا یہ پوری کی پوری دو طلاقیں اس نے مولت کی ہے شرط کے ساتھ اس لیے دو طلاقیں واقع ہوں گی یہ ان کی دلیل ہے دوسرا قیاس انہوں نے اس صورت پہ کیا جو متفق شرط موخر ہو اب آئے امام اعظم ابو حلیف رحم اللہ کی دلیل کی طرف امام ابو حلیف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الجمع والترتیب جی ہم بھی یہ بات مانتے ہیں ہمیں بھی یہ بات تسلیم ہے کہ حرف واو مطلق جمع کے لیے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا جمع مطلق کے لیے لیکن جمع مطلق کے لیے ہوتے ہوئے اس کے اندر دو احتمال ہیں آیا یہاں پر واو اقتصال کے لیے آیا ہے یا واؤ ترتیب کے لیے آتا ہے کیونکہ واؤ دو مانوں میں استعمال ہوتا ہے ایک تو लिए کے لیے کہ और الحے اور दूसरे ایک دوسرے کے بالکل متصر ہو ملے ہوئے ہوں اور دوسرا ترتیب کے لیے ایک یعنی ترتیب کا مطلب یہ کہ ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا یعنی ماتوف علے پہلے اور ماتوف کیا ہے بعد میں جیسے مثال کے طور پہ جا ان امر اس مثال کو سمجھے جا انی وا امر اب یہاں واؤ ہر پہ ہے اب اس کے اندر دونوں احتمال ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ میرے پاس اکٹھے آئے زید اور امر یعنی اکتیسال کے لیے ترتیب کے لیے پہلے زید آیا اور پھر امر آیا اور پھر امر آیا تو یہ واؤ دونوں ماننے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لہذا یہاں پر واؤ کے اندر دونوں احتمال ہے اگر تو واؤ اکتسال کے لیے ہو تو بالکل ٹھیک ہے دو طلاقیں واقع ہوں گی اکتی سال کے لیے اور اگر واؤ ترتیب کے لیے ہو کیونکہ یہاں ترتیب کا بھی احتمال ہے تو پھر ایک ہی طلاق واقع ہوگی تو لہٰذا احتمال آ گیا واؤ کی وجہ سے کیا آ گیا جی کلام کے اندر احتمال آ گیا اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر احتمال آ جائے اگر اگر طلاق کے اندر شک آ جائے اور احتمال آ جائے تو شک کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی اشتعمال کی بنیاد پر طلاق واقع نہیں ہوتی لہذا اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفرحم اللہ فرمارے کہ اس صورت میں دو طلاق واقع نہیں ہوں گی کیونکہ احتمال شک اختمال اور شک کی بنیاد پر طلاق واقع نہیں ہوتی اس لیے ایک یقینی ہے ایک ہی طلاق واقع ہوگی یہی جی ولاب ہو امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الجمع المتلقہ بے شک جمع متلق یا تمل القیران احتمال لگتا ہے اتصال اور ترتیب کا فالا اعتبار اول اعتبار اول پر یعنی اتصال والے معنی پر تقاؤ دو طلاقیں واقع ہوں گی والا اعتبار ثانی اور اعتبار ثانی پر لا تقاؤ الا ایک ہی طلاق واقع ہوگی کما اس طرح کے اس صورت میں ہوگی اذا اللفظہ جب اس نے اسی لفظ کے ساتھ فوراً طلاق دی جب انہی لفظوں کے ساتھ فوراً یعنی کہ شب کے ساتھ, یعنی ساتھ معلق نہیں کیا بلکہ فوراََ طلاق دی اور یوں کہا واحد وہاں بھی متفق متحق تمام کے نزدیک ایک ہی طلاق واقع ہوگی ایک ہی طلاق سے وہ عورت جس کا نکاح ہو گیا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو وہ عورت کیا ہو جائے گی بائیگینا ہو جائے گی ایک ہی طلاق سے تو جس طرح اس صورت میں جہاں طلاق اس صورت میں جس طرح وہاں ایک طلاق واقع ہو رہی ہے بالکل اسی طرح یہاں شرط والی صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی فلاح ضاعد کی وجہ سے ایک پر زیادتی نہیں ہو سکتی بخلا صورت کے اب سے امام صاحب ان کے قیاس کا جواب دے رہے ہیں جو انہوں نے قیاس کیا تھا اس صورت پر کہ شرط تو ایک ایسی چیز ہے جو صدر کلام کو ابتدائے کلام کو شروع والے کلام کو بدل دیتی شرط ایک ایسی چیز ہے کہ جو تبدیل کر دیتی ہے صدر کلام اس کے حکم کو بدل دیتی ہے موقوف ہوگا, اول اس پر کیا ہوگا؟, موقوف ہوگا جملتا اس سورت میں تو یہ اکٹھی تلا کے واقع ہوں گی ولا مغربہ شرط لیکن اس صورت میں جب شرط کو مقدم کر دیا تو یہاں پر اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صدر کلام ابتدائے کلام شروع والے کلام کو بدل دے شروع والے بد... کلام کو بدلنے والی چیز اس, سر... اس صورت میں کوئی نہیں کہ جب شرط مقدم ہو وہاں پر تو کلام کو بدلنے والی چیز موجود تھی وہ تھی شرط جو کہ مؤخر تھی جو کیا تھی موخر تھی تو اس لیے وہاں پر دو طلاقیں واقع ہو رہی تھی جب یہاں پر ایسی کوئی چیز ہی نہیں لہٰذا تمہارا یہ قیاس کرنا قیاس، قیاس مال فارغ ہے فارق ہے فلم یا تھا وقف یہاں پر اس کو دوسرے پر موقف نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں اکٹھے کرنے والی کوئی چیز ہے ہی نہیں جو کلام کو بدلے اگر اگلا مسئلہ کہ اگر حرف کے ذریعے سے اطب کیا اور یوں کہا واحد انت واحدہ تم فواہدہ تم ان دخل واحد یعنی کہ فا کے ذریعے اطب کیا تو فرما یہی اختلاف ہے امام کرخی رحم اللہ کے نزدیک ان کے نزدیک کی امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک تو یہی اختلاف ہے کہ اس صورت میں بھی جب فا کے ذریعے اطب کیا تو اس صورت میں بھی ایک طلاق واقع ہوگی امام صاحب کے نزدیک جبکہ صاحبین کے نزدیک دو طلاقیں واقع ہوں گی جب فا کے ذریعے اطب کیا لیکن زکر الفقی ابو اللیس. ابو ابوالحث ایک بہت بڑے فقیح ہے ہیں فقیر ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں انحو یقاحو واحد بال بلکہ جب پاک کے ذریعے کیا تو بالاتفاق امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحب رشی محمد اللہ تمام کے نزدیک اس صورت میں صرف ایک ہی طلاق واقع ہو انحو یقاح واحد بالاتفاق تمام کے نزدیک ایک طلاق واقع ہوگی فقی ابو ابوالحث فرماتے ہیں فا تاقیب کیوں کیونکہ اہل لغت کے نزدیک فا تاکیب کے لیے آتا ہے فا کس کے لیے آتا ہے جی تاخیر کے لیے کہ ایک کے بعد دوسرا تاخیب کہتے ہیں ایک کے بعد دوسرے کا آنا تو بال اتفاق جب اس طرح کی صورت بن جائے گی کہ ایک کے بعد دوسری طلاق آئے تو یہ طلاق بھی اس عورت کو جا رہی ہے جس کا نکاح ہو گیا ہو رخصتی نہ ہوئی ہو اور اس عورت کے حق میں ایک طلاق ہی طلاق کے ہوتی ہے بغیر عدت تو لہٰذا اس صورت میں جب فا تاکیب کے لیے ہے اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی دوسری کا محل ہی باقی نہیں رہے گا بہ اصح مصنف علیہ اس کے اوپر تصدیقی مہر لگا رہے ہیں کہ جو ہیں ان کا ہی قول ٹھیک ہے وہ السہ یہی قول صحیح ہے امام کرخی والا قول رشی محلہ والا قول درست نہیں ہے جو وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی یہی اختلاف ہوگا محمد ذرب یہاں سے یہاں تک ایک طلاق کا ذکر ہو گیا جس کو طلاق صریح کے کہتے ہیں آپ ابتدار جہاں سے کتاب طلاق شروع ہوئی تھی وہاں آپ نے یہ پڑھا ہوگا طلاق کی دو قسمیں ہیں ایک طلاق طلاق صریح ہوتی ہے دوسری طلاق کی قسمتی کی طلاق کنایا اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمٰ شریف کا ذکر کر کے صریح کا ذکر ختم کر کے اب اس طلاق کی جو دوسری قسمتی طلاق کنایا انس کا ذکر کرنے لگے محمد ذرب السانی بہرحال طلاق کی دوسری قسم اور وہ کیا ہے, ہے؟, ہے؟ کنایات وہ طلاق کنایا طلاق کنایا کے بارے میں اصول یہ ہے کہ طلاق کنایا یہ اسی وقت واقع ہوگی کہ جب جب قائل یعنی کہنے والا جو شخص ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے سے طلاق کا ارادہ کرے اور نیت کرے وہ اپنی نیت بتلائے کہ میری نیت اس کلام کے ذریعے سے طلاق کی تھی اس کے لیے دو شرطیں نیت کا ہونا ضروری ہے نیت ہوگی تو طلاق واقع ہوگی کیونکہ کنایہ اس کلام کو کہا جاتا ہے جس کے جس جو ہو یعنی کہ جس کے دو مانا زمانے ہو جس کے دو معنی ہو جس کے کیا مانے ہوں دو مانے ہو جس کے اندر دو باتوں کے احتمال ہو لہٰذا دو اہتمالوں میں سے ایک احتمال اسی وقت متعین ہو سکتا ہے کہ جب وہ انسان نیت کرے کوئی انسان کیا کرے جی نیت کرے تو پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کے ذریعے طلاق واقع ہوگی طلاق کے کنارا دوسری دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اگر نیت نہیں ہے تو وہاں کوئی کری نہ پایا جائے طلاق پر کوئی کری پائے پایا جائے یعنی کہ حالت کوئی ایسی ہو کہ جو طلاق کے اوپر دلالت کر رہی ہو حالت یعنی کہ وہ اس وقت حالات اس طرح ہو کہ وہ ایک دوسرے بیوی جو تھی مثال کے طور پہ بیوی مطالبہ کر رہی تھی طلاق کا اور اس طرح جھگڑا چل رہا تھا گھر کے اندر تو یہاں اب یہ جو حالت ہے یہی اس بات کا کرینا ہے کہ اگر کوئی اس نے ایسا کلام کیا کہ جو کرایہ تھا طلاق سے ایسا اگر اس نے کوئی کلام کر دیا تو یہ کرینا بن جائے گا اس بات پر کہ یہاں اس کلام سے مراد شوہر کی طلاق تھا شوہر کی اپنے اس کلام سے مراد کیا تھا جی طلاق تھی کیوں کیونکہ حالت اس بات پر کرینا ہے حالات اس طرح کے تھے جھگڑا ہو رہا تھا طلاق کا ذکر چل رہا تھا تو دو چیزیں شرط ہیں کنایا سے طلاق مراد لینے پر وہ دو چیزیں شرط یہ ہے کہ نمبر ایک شوہر کی نیت نیت کا پوچھنا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ کرینہ کوئی پایا جائے حالت کا کوئی کرینا ایسا ہو کہ جو اس پر دلالت کرے یہی فرما رہے محمد ضرب الفری قسم بحول کنایات وہ کنایات ہیں غائق قوبی حد طلاقوں کن کرایات کے ذریعے سے کنایا الفاظ کے ذریعے سے طلاق واقع نہیں ہوتی مگر نیت کے ساتھ او بھی دلالت الحالی یا حال کی دلالت کی وجہ سے یا حال کی دلالت کے ذریعے سے کیوں دلیل لہندہ غیر موضوعات الطلاق کیونکہ جو الفاظ کنایا ہوتے ہیں وہ طلاق کے لیے مزہ نہیں کیے گئے غیر موضوعات طلاق کیونکہ وہ طلاق کے لیے وضاح نہیں کیے گئے بل تہ بل تہ بلکہ وہ الفاظ کنایات طلاق کا احتمال بھی رکھتے ہیں وہ غیر اور طلاق کے غیر کا بھی احتمال رکھتے ہیں فلاح من تعین پس ضروری ہے ایک کو متعدد کرنا دو اہتمالوں میں سے ایک کو متعدد کرنا نیت کے ذریعے سے او دلالت ہی یا دلالت کے ذریعے سے یا کس کے ذریعے سے جی دلالت کے ذریعے سے قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا وہی <زربعی> یہ طلاق کنایہ جو ہے یہ بھی کتنی قسموں پر ہے جی دو قسموں پر ہے منہا سلاست و الفاظ اس طلاق کنایہ کے اندر سے تین الفاظ ایسے ہیں یکد طلاق و رجیوں جن کے ذریعے سے طلاق رجعئی ہی واقع ہوگی صرف تین الفاظ ایسے صرف تین الفاظ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے طلاق رجعی واقعہ ہوگی باقی جتنے بھی الفاظ ہیں ان تمام کے ذریعے سے رجیو واقعہ ہوگی تو دو قسمیں. وَلَا يَقْعُ بِهَا إِلَّا رجعی واقعہ ہوگی اور ان تین الفاظ کے ذریعے سے ایک ہی طلاق واقعہ ہوگی تین بھی واقع نہیں ہو سکتی تین کی نیت بھی کرے تب بھی تین واقعے نہیں ہو سکتی وہ تین تین کی نیت بھی کرے تب بھی تین واقع نہیں ہو سکتی دو باتیں تین الفاظ ایسے ہیں جن کے ذریعے سے طلاق رجعی ہی واقع ہوگی اور دوسری بات یہ کہ ایک ہی واقع ہوگی تین نہیں ہو سکتی تین نہیں ہو سکتی وہی اس کا قول اور وہ تین الفاظ یہ ہے کہ اے آت دی وی واحم یہ تین الفاظ ہے اے آت دی امبل اولا پہلا جو پہلا جو لفظ ہے یہ تددی کا مطلب ہوتا ہے, شمار کرنا. کا سیغا ہے ایک ہی تلاک واقع ہوگی اور کیوں دو اہتمال تو یہ ہے کہ وہ احتمال رکھتا ہے لفظ دن نکاح نکاح سے سے گلتی کرنے کا یعنی عدت شمار کرنے کا اس کا جی شمار کرنے کا رکھتی رکھتا ہے اور دوسرا جو ہے کا لفظ و تحت دادی لاہ دوسرا یہ احتمال ہے کہ اتنے سے شوہر کی مراد یہ ہے کہ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کر تو دو چیزوں کے احتمال ہیں نمبر ایک عدت کا شمار کرو جی عدت کی گنتی کرو عزت کا شمار کرو ایک اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار کر تو دو احتمال کتنے احتمال ہیں جی دو احتمال ہیں تو ان نول اول بس اگر وہ شوہر اگر وہ انسان نیت کرتا ہے پہلے والے احتمال کی یعنی کہ یہاں تعداد عدت شمار کر اور تعین اول بس اگر وہ اول کو مراد لیتا ہے تعین تو اس کی نیت کے ساتھ یہ متعین ہو جائے گا اور یہ والا معاملہ جو ہے یعنی جو یہ حکم ہے شمار کرنے کا عدت شمار کرنے کا جو حکم ہے یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ طلاق سابق ہو طلاق پہلی ہو چکی ہو کیونکہ عدت آتی ہے طلاق کے بعد عدت کا بات ہے جی بات تو یہ والا کلام تقاضہ کرتا ہے اس بات کا کہابق ہو ابھی طلاق نہیں دے بلکہ طلاق سابق کی عدت کے شمار کر رہا ہے وہ طلاق الرجا اور ایسی جو طلاق جو طلاق سابق ہو اس کے وہی طلاق واقع ہوتی ہے یو عقیب الرجا اس کے بعد رجوع باقی رہے جس کے بعد رجوع باقی رہے لہٰذا اس صورت میں ایک ہی طلاق کہ وہ طلاق جو پہلے ہو چکی ہے اس کی تو انتشمار کر اور وہ کون طلاق ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق حاصل ہو لہٰذا اس کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہوگی طلاق رجائی واقع ہوگی و ثانیہ بہرحال جو دوسرا تھا استبرائی یہ والا جو کلام ہے فلی بیمان کی یہ والا یہ والا بھی استعمال ہوتا ہے یہ والے الفاظ بھی جو استبرائے رحم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ریے بھی جناب استعمال ہوتے ہیں ارتداد ہی کے معنی اجتبرائے رحم ہوتا ہی ابتدا کے لیے عزت کے لیے ٹھیک ہے جی لیکن تشریح دماغ المقصود امین کیونکہ یہ سراہت ہے اس چیز سے کہ جو اس سے مقصود ہے یعنی کہ اس والے کلام استبرائے رحم سے مقصود کیا ہوتا ہے جی یہ ابتدا رحم سے مقصود ادت ہوتا اس کی ہے یہ سراحت لہٰذا یہ اسی کے مرتبے میں ہو گیا <سؤال> کے مرتبے میں ہو گیا استبرال دوسرا اس کے اندر اہتمال یہ ہے دوسرا یہ کہ استبرا کا دوسرا اس کے اندر اہتمال ہے استبرا کا یعنی کہ تو بری ہو جا اپنے مخصوص ایام سے تاکہ وہ آپ کو طلاق دے دے آپ نے پیچھے طلاق کی تین قسمیں پڑی ہوں گی تین طلاقوں کے اندر ایک طلاق سنی تھی طلاق تھی ٹھیک ہے جی اس کے اندر طلاق سنی جو تھی وہ یہی تھی اور سب سے افضل جو طلاق تھی وہ یہی تھی کہ طلاق کب دی جائے جی میں <laughs> دی جائے طلاق کب دی جائے گی تہر حالت تحر میں دی جائے تو وہی فرما رہے کہ اس سے یا تو مراد یہ ہے وہ پہلا والا کلام بھی بالکل مراد نہیں آتا تھی یعنی کہ انت شمار وہی والا یا اس سے مراد ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ استبرائے رحم کر لو تاکہ میں آپ کو طلاق دوں آپ کا تہر آ جائے میں آپ کو کیا دوں جی طلاق دوں اور آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جو طلاق تہر کے اندر دی جائے استبرائے رحم کے بعد وہ طلاق طلاق رجنی واقع ہو اور وہ تلا کے سنی ہوتی وہ تلا کے سننی ہوتی ہے تو بہرحال تیسرا جو لفظ ہے پھلی انا ان تکون ونت کو محضو فلما وہ اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ وہ صفت بنے ایک محضوف مصدر کی یعنی کہ انتی تتلی واحدہ واحد یا تو اس کا یہ کیا بنے صفت بنے ٹھیک ہے جی تو لہٰذا اس کا بھی احتمال لگتی ہے اس کا بھی یہ انت اس کا بھی احتمال لگتا ہے یہ والا کلام والے کلام تھا کہ یہاں پر مچھر معذو ہو اور اس کی صفت بنے فیضا نواہ اگر اس نے اس کی ہی نیت کی یعنی کہ مچھر کو معذو مانا اور طلاق کی نیت کی تو جو عیلا کا پالا تو اس کو بنایا جائے گا ایسا ہی کہ گویا کہ جیسا اس نے کہا جیسا کہ وہ یو کہیں کہ آپ کہ کو, کو اچھی طرح آپ کی یہ بات علم میں ہے کہ انتی قتم واحد کہنے کی صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے وہی طلاق واقع ہوتی ہے جس کے بعد رجات ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک احتمال لگتا ہے انتی ایک اور دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے وہ ہوا ان تکون واحدتن او وہ واحد کہ تیری جیسی دنیا کے اندر اور کوئی ہے ہی نہیں تو اکیلی ایسی ہے میرے نزدیک اس سے بڑھ کر تیری جیسی دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں تو اکیلی اپنے حسن میں تو اپنی خوبیوں میں ہے پورے زمانے میں جیسی اور کوئی عورت مجھے لگتی نہیں یا او ان کا قوم ہی یا اپنی قوم میں اپنے خاندان میں اپنے صفات کے اعتبار سے تو یکتا ہے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں پہلے والا احتمال یہ ہے کہ مشورے معذور کی صفت مانے تو اس صورت میں بھی اگر اس کو سراہتن یوں کہ تتنی قطع واحد تو آپ کے علم میں ہے کہ ایک ہی واقعی واقع ہوگی اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ تو یکتا ہے اپنی خوبیوں میں تو دونوں احتمال ہیں اگر پہلا احتمال وہ مراد لیتا ہے تو طلاق رجحیح واقع ہوگی اللہ عالم بالصواب ثواب میں ہوں ولم آپ